نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له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 وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارُ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ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 قال الله تبارك وتعلا في كلابه المجيد فأعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّكُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَكَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَكَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِلْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّكُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا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 اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وقال تعالى في مقام اخر وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى في مقام اخر وأن تكون من أمتي يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع الإيمان ہمارے ملک کی موجودہ صورتحال ہم سب پر آیا ہے سیلاب زلزلے تباہی معیشت کے مسائل امن و امان کے مسائل اختلاف انتشار دوریاں نفرتیں یہ مختلف قسم کی آفات ہیں فتنے ہیں مسائل ہیں اللہ یہ فرماتا ہے تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی طرح کی بھی ہو وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے اور تمہاری بہت ساری برائیاں ایسی ہیں جس کو ہم درگزر کر دیتے ہیں اگر اللہ تعالی ولو یوا خد اللہس اگر اللہ تعالی لوگوں کی پکڑ کرنے لگ جائے ان کے گناہوں کی وجہ سے ماں ترا کالا بہ ری اللہ فرماتا ہے زمین کی پشت پر چلنے کے قابل کوئی ایک بھی نہ بچے ہر انسان گناگار ہے ہم اپنے معاشرے کی بات کریں یہ آفات کی وجوہات خود بخود ہمیں پتہ چل جائیں گے کوئی ایسا گناہ قرآن کا مطالعہ کریں کوئی ایسا گنا جو کسی قوم کے اندر رچ بس گیا ہو سمجھانے کے بعد بھی وہ نہ سمجھے اور اللہ رب العزت کا عذاب اس قوم پر آ کر اس قوم کو تباہ نہ کیا ہو ہم میں سے ہر سوسائٹی اور معاشرے کو دیکھ لیں کیا وہ گناہ ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں ہر گناہ موجود ہے مثلا ہر قوم کا ایک بنیادی مسئلہ تھا شرک جتنے بھی اقوام گزری ہیں ان کی تباہی کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد شرک تھا اور اس ملک کے چپے چپے پر چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری طور پر شرک کے اڈے قائم ہے نمبر دو بدکاری زنا اللہ رب العزت نے ایک قوم ایسی ہے جس کو صرف اس جرم کی وجہ سے شرک کے ساتھ ساتھ اس جرم کی وجہ سے سفید ہستی سے مٹا دیا یہ فتنہ مسلمانوں کے اندر جنس پرستی لیواتت سوشل میڈیا ہو یا میڈیا ہو بے حیائی کے پروگرام کھلم کھلا اس کی نشر و اشات آپ تول میں کمی ہر شخص جسے موقع ملتا ہے اپنے مسلمان بھائی کو اس کے بال کو ہتھینے کی بھرپور کوشش کرتا ہے حقوق الیمات کو تلف کرنا الغرض بہت سارے جرائم ہیں سود خوری اللہ سے اعلان جنگ سرکاری سرپرستی میں اور پرائیویٹ ادارے جس کے ہاتھ میں کچھ لینے کا ملکہ پیدا ہو جائے وہ سود خوری کے ادار اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے یہ بیماریاں ہمارے معاشرے میں رچ بس چکی ہے بلکہ شرک کو شرک نہیں سمجھا جاتا بدت کو بدت نہیں سمجھا جاتا بدکاری بے حیائی کی نشر و اشاک اور سود خوری کو کوئی برا نہیں سمجھتا جس معاشرے کے اندر برائی کو برائی نہ سمجھا جائے یہ کون لوگ ہیں عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا یہ تو بتائیے سندو میں مردہ کون ہوتے ہیں ایک تو وہ ہے نا جو مر گیا روح پرواز کر گئی وہ تو مردہ ہے ہی ہے لیکن ایسا کوئی ہے زندہ لاش ہے زندہ سانس آ رہی ہے لیکن مردہ ہے فرمائیں ہاں اللہ دہ یارف معروف والا یون کے جو نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے یہ وہ زمین پر چلتا پڑتا پھرتا زندہ شخص یہ حقیقت میں شریعت کی نگاہ میں مردہ ہے پھر اس کے بعد کوئی جواز ہے یہ پوچھنے کا زلزلے کیوں آتے ہیں سیلاب کیوں آتے ہیں یہ طبقہ پر مسلت کیوں ہیں یوں معیشت کا اور امن و امان کا یہ بدترین اور ابترین ترین صورتحال ہم پر کیوں مسلط ہو چکی ہے اس کے بعد پوچھنے کا کوئی جواز نہیں اس لیے کہ ہر جرب کے اندر خود گرفتار ہے میں صرف ایک بات کا ذکر کروں گا اس میں کمزوری کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ برائی کی طرف چلا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں یہ ساری آفات ہے ہمارا ماضی اور ہمارا حال دو سبب ہوتے ہیں دو سبب امال کی کمزوری یا بدعمالیوں کی کثرت کی ایک وجہ اور دوسرا معاشرے میں برائی اور خرابی کے پھیلنے کی وجہ یہ دو اسباب آپ کو کتاب و سنت کی تعلیم سے ملیں گے جس کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں یہ بدامالیاں بڑھتی ہیں دو اسباب ہیں ان میں سے پہلا سبب شریعت کا ایک فریدا جس پر آج میں نے گفتگو کرنی ہے شریعت کا فریدا امر بالمعروف معروف نہیں انل ملکر ہم میں سے ہر شخص اس کا مرتکب ہے تاریخ ہونے کا ہم نے اس کو چھوڑ دیا میرے سامنے گناہ ہو رہا ہوگا گھر کے اندر ہو رہا ہوگا अंदर کے اندر ہو رہا ہوگا کارخانے کے اندر ہو رہا ہے میرے ماتحت ہو رہا ہے میں منع کر سکتا ہوں لیکن مجال زبان استعمال کر لوں شرک اور کفر. آلال اعلان بیان کیا جا رہا ہو کوئی روک کر ان کو منع کر دے کوئی ہاتھ سے روک لے کوئی زبان سے روک لے کوئی دل سے برا جان لے گھر کی چار دیواری کے اندر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور باقی دسیوں افراد نماز نہیں پڑھتے گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے والی اپنی ماں تا خواتین بے پردگی اختیار کرتی ہیں مجال ہے کہ گھر کا مرد باپ شور بیٹا بھائی وہ ان کو نماز کا کہہ دے یا خود نماز پڑھ لے یا ان کو برقے کا کہہ دے ہمارے نزدیک یہ برائی رہی نہیں ہے جو بے نمازی حضرات ہیں معاشرے میں چل پھر رہے ہیں رہے گھوم رہے ان کو برائی بری نگاہ سے دیکھتا ہے یعنی نماز کا جان بوجھ کر ترک یہ کفر ہے حدیث میں اس کو کفر قرار دیا گیا ہے لیکن ایک بندہ زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھتا حتہ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا اور اب دیکھیں جمعہ ہو رہا ہے اعلان ہو چکا ہے اذان ہو چکی ہے جمعے کی طرف آ جاؤ بازار کھلا ہوا ہے دکانیں کھلی ہوئی ہیں انے جمعہ کے بعد کاروبار حرام ہے آپ ایک سودا بھی کریں گے اس سودے کی انکم حرام ہے آپ کے لیے اللہ کا نصے سری ہے وہ در کاروبار چھوڑ دو کاروبار کھلا ہوا ہے جان بوجھ کر ایک نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن آپ کی دوستیاں میں، دماغ میں تمہارے اس عمل کی وجہ سے مجھے تم سے کراہت آتی ہے تم بد عمل ہو نماز نہیں پڑھتے اپنی اصلاح کرو اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے احسن طریقے سے اس کی اصلاح کرنا ہم میں سے ہر شخص اس کا تاریخ ہے امر بالمعروف معروف نیا بنکر کتنا بڑا فریدا ہے کتاب و سنت کے کچھ نصوص آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اللہ کے علیہ وسلم کا منج اور آپ کا اسوا اور آپ کی سنت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر دیکھتے ہیں محبت رسول کس مقدار میں ہمارے اندر موجود ہے اللہ فرماتا لو لا یا ربانی وار انکول وقلی لبی <يسناؤن> بنی اسرائیل کے بارے میں کہا سمجھدار کو لوگوں کو نیک لوگوں کو, علماء کو یہ اللہ والے نیکوکار کار یہ علماء یہ لوگوں کو کیوں نہیں روکتے بری باتوں سے نافرمانی فرمانی والی باتوں سے اور حرام کھانے سے بہت برا ہے یہ, جو یہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے یہاں پر کس کو ڈانٹا ہے ان لوگوں کو جو برائی کو دیکھ کر رزق حرام کو اختیار کرنے کے اسباب کو دیکھ کر خاموشی اختیار کیے ہوئے انہیں منع نہیں کر رہے انہیں روک نہیں رہے فرمایا بہت برا تردیہ عمل ہے ان کا جو ان برائی کو دیکھ کر بھی خاموش ہے ایک موقع پر تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی فضیلت ان کی تعریف ان کے سالے ہونے کا بیان کچھ یوں کیا اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل میں جماعت ایسی تھی آنا الحم یسون خیراتین پہلے کتاب کی ایک جماعت ایسی تھی جو اللہ کی آیات کو تلاوت کرتی ہے راتوں کو قیام کرتی ہے سجدہ کرتی ہے اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان امر بالمعروف معروف اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا فریدہ سر انجام دیتی ہے خیر کے کاموں میں آگے آگے ہیں, یہی لوگ تو صالح ہیں بنی اسرائیل سے افضلیت کیوں چھین لی گئی یہ صالح لوگ تھے افضل لوگ تھے اللہ رب العزت نے فصف تو العالمین تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دی تھی تم تو بہت اچھے لوگ تھے کیوں یہ فضیلت چھین لی گئی صرف ایک وجہ ہے جب انہوں نے امر بالمعروف نہیں ارلمن کر کے فریدے کو ترک کر دیا برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا شروع کر دیا برائی ہو رہی ہے کچھ شامل ہو گیا کچھ خاموش رہے اللہ رب العزت نے سب کو تباہ کر دیا اس کے بعد امت محمدیہ کے بارے میں کیا کہاس مرون وہ تنہل ملکر وہ تم بینون بل تم سب سے بہترین ہو اب تم سب سے بہترین ہو تمہیں اس لیے لایا گیا ہے میدان کے اندر بنی اسرائیل کو ختم کر کے تمہیں اس لیے لایا گیا ہے کہ تم نے اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے اور اللہ پر اپنے مضبوط ایمان کو قائم رکھنا ہے اگر یہ کام اہل کتاب کر لیتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا لیکن انہوں نے ترک کر دیا اب تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم یہ کام کرو اللہ کے سلم کا فرمان میں سے ہر شخص کو یہ فریدہ سونبا جا رہا ہے صحیح بخاری کی حدیث تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحاد کی نگرانی کے بارے میں مسئولیت ہوگی مر سے وہ شہر ہے وہ باپ ہے وہ بیٹا ہے وہ بائی ہے اس سے اس کے ماتحاد کی مسئولیت ہوگی مالک ہے اس کے ماتحت جو عملہ ہے اس کے بارے میں مصولیت ہوگی ذمہ دار ہے اس سے مصولیت ہوگی حاکم ہے اس سے مصولیت ہوگی بیوی ہے بیوی سے گھر میں گھر کے امور خانہ کے بارے میں بچوں کی تربیت کے بارے میں مصولیت ہوگی اس مصولیت سے ہم میں سے کوئی بھی بری نہیں ہے سوال کا جواب دینا ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا یا نہیں اور دوسری ادیث صحیح مسلم کی ہے یمو تو اللہ نے جسے نگرانی ذمہ داری کو پورا کرنے میں خائن بنا اللہ نے اس شخص پر جنت کو حرام کر دیا میری زبان کھلتی ہے حاکم وقت کے بارے میں کہ اس نے یہ کر دیا اس حاکم نے یہ کر دیا اس وزیر نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا میں نے گھر میں کیا کیا میرے گھر کے اندر چار دیواری میں جہاں دس افراد رہتے ہیں وہ اسلام کو نافذ نہیں کر سکا وَا اخلاق کو نافذ نہیں کر سکا سلا رحمی کو نافذ نہیں کر سکا اپنے اوپر محبت رسول کو نافذ نہیں کرا چہرے پر سنت رسول کو نافذ نہیں کر سکا داڑی اپنی سنت کے مطابق نہیں رکھ سکا شلوار کو ٹخنوں کے اوپر نہیں کر سکا بیوی بچوں کو اسلامی اخلاق اور تعلیم اور عقیدہ نہیں دے سکا اپنے گھر والیوں کو پردہ نہیں سکھا سکا گھر کی چار دیواری کے اندر معاشرے میں رہنے کا اخلاق نہیں دے سکا اور بات کرتے ہیں پچیس کروڑ بائیس کروڑ چوبیس کروڑ تیس کروڑ افراد کی زم... ذمہ داری سنبھالنے والے کے بارے میں کہ آپ نے کیا کیا ہے آپ کو نہیں دیتا جب آپ خود خائن ہیں ذمہ داری میں خیانت کے مرتکب ہیں آپ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے کے مطابق اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں کر سکے آپ کی زبان سے دوسروں کے اوپر زبان درادی کر سکتے ہیں کوئی جواز نہیں ہے میں کتنا شریعت پر عمل کرتا ہوں میں نے اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے سوسائٹی کے اصولوں کے مطابق کس قدر زیادہ میں نے شریعت کو اپنایا کون ہے؟, ہے جو دو نمبریاں کرتا ہے بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے ٹھیلے والے سے لے کر دکان آفس کارخانہ جسے جو موقع ملتا ہے وہ اپنے عملے کے ساتھ اپنے سٹاف کے ساتھ لوگوں کے ساتھ خریدنے والے کے ساتھ بیچنے والے کے ساتھ ہم میں سے ہر شخص اس کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے یہ ابتر تر صورت آل ہمارے معاشرے کی اللہ ماشاء اللہ اور چار افراد کی گیدرنگ ہو اور سارا سارا وقت گزر جائے گا پوری رات گزر جائے گی تب تجزیہ کرتے ہوئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ نے کیا کیا آپ تو پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے ایک چھوٹا سا کام ہے چھوٹا سا اپنی شلوار کو تخنوں سے اوپر کرنا یہ ایک مرد کے لیے لازمی حصہ ہے آپ تو صرف اتنا کام نہیں کر سکے کس بات کی بات کرتے ہیں آپ سے ہر شک ذمہ دار ہے ذمہ داری کو چھوڑیں گے نقصان کیا ہوگا بد بڑھتی چلی جائیں گے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوں گی برائی اور شر طاقتور ہوگا نیکی کمزور ہوتی چلی جائے گی نیک لوگ کمزور ہوں گے اور برے لوگ طاقتور ہوتے چلے جائیں گے صرف ایک عمل کو ترک کرنے کی وجہ سے صرف ایک عمل کو اور وہ عمل کیا ہے بل معروف نہیں انل مر کر کے فریدے کو ترک کر دینا نقصان کس کو ہوگا ہم سب کو جب اس فریدے کو سب چھوڑیں گے نقصان بھی سب کو ہوگا جب شریر لوگ غالب غالب آتے ہیں جب شر غالب آتا ہے برے لوگ غالب آتے ہیں طاقتور ہوتے ہیں تو آپ اچھا بن کر مضبوط ہونا چاہیں مضبوط نہیں ہو سکتے نیکی سے نیکی کی تعلیم سے نیک لوگ مضبوط ہوتے ہیں معاشرہ مہذب بنتا ہے برائی کے رد سے برے لوگوں کی نفی سے برائی کی جڑ کٹتی ہے اور برے لوگ کم ہوتے ہیں برائیاں کم ہوتی ہیں معاشرہ صالح بنتا ہے خوبصورت بات اللہ نے ایک دوسرے کے دوست ہیں کیا کرتے ہیں یہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوں گے یہ مسلم معاشرہ ماضی میں چلے جائیں بزرگ حضرات جانتے ہیں گلی کے اندر کوئی گھومنے والا لڑکا بچے برائی کرنے کا اگر ارادہ ہوتا کوئی ایک بزرگ بھی دیکھ لیتا برائی کو چھوڑ دیتا تھا اسے پتا تھا یہ بزرگ یہ محترم ڈانٹیں گے ہر شخص بنا کرتا تھا ایک ڈر تھا ایک خوف تھا گلی کے اندر معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر برائی کو جنم لینا اور مضبوط ہونا یہ موقع میسر نہیں تھا اور اب کیا ہے رفتہ رفتہ رفتہ مزاج کیا بنا میں تو پریشانی بول لوں برائی ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کنارے کشی اپنی عزت بچاؤ اور نکلو اب کیا ہوا نقصان آپ کے گھر کے اندر بھی آپ کی نہیں چلتی آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں بچہ جوان ہو گیا ہے کچھ کہنا نہیں ورنہ گھر سے نکال دے گا عید ہوم چھوڑ کر آ جائے گا اولڈ ہوم چھوڑ کر آ جائے گا ناراض ہو کر کہیں چلا نہ جائے کچھ کر نہ لے یہ ہے آپ کا وہ خوف جو امر بل معروف نہیں انل مرکر کے فریدے کو ترک کرنے پر آپ پر قائم ہوا اور آپ نے اس فریدے کو ترک کر دیا اور اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بھی آپ قول حق نہیں کہہ سکتے ہاں گھر میں گلی کے باہر آ کر بیٹھ جائیں گے جمگٹا لگا کر اپنے دل کی بڑا نکال کر واپس چلے جائیں گے لیکن حق کہنے کی جسارت ہم میں سے ہر شخص کے اندر ختم ہو گئی ہے اور اگر کوئی حق کہہ رہا ہے ال اعلان جرت کے ساتھ حق کہہ رہا ہے اور ایک طرف برائی کو الل اعلان بیان کیا جا رہا ہے اس برائی کو تو سن لیں گے اس پر خاموشی اختیار کریں گے لیکن اگر کسی نے بڑے نڈر انداز سے توحید کو کو کو بیان بیان کر کر دیا دیا حق اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی کوشش جائے گی آپ اپنا لہجہ بڑا نرم رکھیں اتنی سخت بات نہ کیا کریں اتنا حق کو بیان نہ کیا کریں آپ کو کچھ ہو نہ جائے آپ اس دعوت کو اتنا زیادہ شدت کے ساتھ بیان نہ کریں اس میں بڑی سختی ہے اس میں بڑی شدت ہے وہ کفر بول رہا ہے وہ شرک بول رہا ہے وہ برائی کو جنم دے رہا ہے وہ معاشرے میں خرائی کو پیدا کر رہا ہے اس کے بارے میں خاموشی اور یہ اگر حق بیان کر رہا ہے تو اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بجائے اس کے کس کا سہارا بنا جائے نتیجہ ہمارے سامنے برائی انتہا درجے کی ہے مطلب ہم آپ اپنے اس ملک کی بات کریں کتنے افراد نماز پڑھتے ہوں گے پنچ وقتہ جماعت کے ساتھ مسجد میں کتنے افراد پڑھتے ہوں گے نماز ان حالات میں بھی جب زلزلے ہیں سلائڈنگ ہے طوفانی بارشیں ہیں ہر طرف تباہی تباہی ہے اس کے باوجود بھی آپ کو ان مناظر کو دیکھنے والے لمبے لائنوں میں لوگ موجود ہوں گے استغفار کرنے والے نہیں ملیں گے سورج کرن لگتا ہے چاند کرن لگتا ہے مسجد کے اندر دوڑ کر آ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے کتنے لوگ آتے ہیں ایک سب باقی سب کیا ہے اس کے نظارے کو دیکھ کر اس منظر کو منظر کشی کر کے اپنے موبائل میں محفوظ کر کے لوگوں کو دکھاتے رہے. خوف ختم ہو چکا ہے یہ تب ہوتا ہے جب برائی مضبوط ہو جائے اور اچھائی کمزور ہو جائے برے لیکن طاقتور بن جائیں اور اچھے لوگ کمزور ہو جائیں اور اس کی وجہ کیا ہے صرف ایک جب ہم میں سے ہر شخص اپنی اس ذمہ داری کو چھوڑ دے امر بالمعروف اور نہیں المنکر اللہ کے رسول کا فرمان ہے بالمعروف ولا عن تم ضرور برور معروف کا حکم دو اور برائی سے روکو اولا ورنہ کیا ہوگا اللہ کا ایسا عذاب آئے گا تم اللہ کو پکارو گے فلاں اس کم تمہاری دعائیں کو بول نہیں ہوگی اس فریدے کو اگر ترک کر دیا تم دعا کر رہے ہو گے اللہ مصیبت اللہ عذاب کو ٹال دے, دے اللہ عذاب کو نہیں ٹالے گا کیوں اس لے کے تم نے شریعت کی اس امر کو ترک کر دیا امر بالمعروف معروف نہیں ارل منکر آپ کا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا الیکٹرانکس میڈیا کتنا بھی سوشل معاملہ ہے ان پر آپ دیکھ لیجیے کوئی ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والا صحافی نظر آتا ہے زلزلے کا پس منظر بھی کچھ بیان ہوگا سیلاب کا پس منظر بھی کچھ بیان ہوگا شدید بارشو کا پس منظر بھی کچھ بیان ہوگا خسوب شمس خسو پمس گرن کا پس منظر بھی کوئی اور ہوگا خوف اللہی کی طرف لانے کا کوئی ایک بھی محرک نہیں ہے کسی نے کہا سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ ڈراتا ہے بندوں کو یو خبر فلحیم بے نور کر کے بندوں کو ڈراتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ آپ جانتے ہیں قوم نو پر جو طوفان آیا تھا وہ آسمان سے بھی تھا اور زمین سے بھی تھا اور پوری قوم کو سفید ہستی سے مٹا دیا شدید بارشیں اوپر سے اور زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا قوم سفے ہستی سے مٹ گئے مناظر موجود لو پر پتھروں کی بارش ہوئی پوری بستی پتھروں کے نیچے آ گئی منظر موجود ہے لیکن سب اب کچھ اور بیان کر دیا جاتا ہے درخت کاٹ دیے گئے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور وہ ہو گیا الہی پیدا पैदा اور اس فریدے کی की واپس آ جائیے جو فریدا ہمیں دیا گیا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من را من کو من کر انفلی فی الم یستتی فبی لسانی فی اللم یستی فبی کل جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھتا ہے اس سے چاہیے کہ ہاتھ سے روکے اگر طاقت ہے اور اگر طاقت نہیں تو زبان سے روکے اور اگر طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جان کر وہاں سے الگ ہو جائے آپ نے محرم کا مہینہ دیکھا ربی الاول کا مہینہ دیکھیں شرک اور بدت عروج پر ہوتا ہے عروج پر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے یا دل میں برا جان کر اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں کتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں چندے کے کرنے سے نہیں ہے یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر یہ کام کرتے تھے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی میں مدعو ربی بنتے معوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول شادی میں گھر تشریف لائے اور گھر میں بیٹھے ہوئے چھوٹی چھوٹی بچیوں نے شہدائے بدر کے بارے میں تعریف کے کچھ الفاظ ادا کرنا شروع کر دیے اشعار کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک بچی نے ایک بات کہی وفینا نبی فی غدن ہمارے بیچ تو ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں کل کی بات بھی جانتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلاۃسلام نے یہ نہیں دیکھا شادی کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے یہ الفاظ کہنے والی چھوٹی بچیاں ہیں لہٰذا باد میں جو دوسرے جملے ہیں وہ کہتی رہو یہ جملہ چھوڑ دو اس لیے کہ برائی سے روکا اور اچھا عقیدہ بتا دیا حالانکہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہے گئے تھے لیکن وہ تعریف تعریف ہی نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت کی بےعد بھی لازم آئی کتنے مذہبی اسکالر کتنے مذہبی اسکالر جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتے ہیں جن کا شیخ الاسلام کے ساتھ تعلق ایک فیصد بھی موجود نہیں ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو شرک کے دائی ہیں بدت کے دائی ہیں اللہ کے رسول کی تعریفات میں کون سے کلمات کہہ دیتے ہیں افسوس کا مقام ہے ہمیں افسوس اپنے ان نام نہاد مسل اہل حدیث کو بدنام کرنے والے ان افراد پر ہیں جو ڈاکٹر طاہر القادری کو شیخ الاسلام کا لقب دے کر کہتے ہیں انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے جن کا واقعہ میراج کو بیان کرتے ہوئے ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں اتنا بڑا منکر کا جب اللہ رب ال نے میراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا سارے فاصلے ختم ہو گئے سارے فاصلے ختم ہو گئے وہ دونوں ایک ہو گئے جو ان کو دو کہے گا وہ کافر ہے وہ ایک ہیں وہ ایک ہیں وہ ایک ہیں دونوں ایک ہیں ناوزب اللہ میں دالک کہاں خالق کہاں مخلوق محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے فضائل خسائل شان و شوکت اپنی لیکن رسول اللہ سلم بشر ہیں آپ انسان ہیں اللہ کے بندے ہیں مخلوق ہیں وہ خالی کے کائنات ہے وہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے عیسائیت سے خطرناک عقیدہ تو منکر کو منکر کہنا معروف کو معروف کہنا یہ بہت بڑی جرت کا کام ہے اور اسی کے ذریعے خیر آتی ہے اللہ فرماتا ہے تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو معروف کا حکم دے برائی سے روکے یہی لوگ فلا پانے والے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے برائی سے روک دیا گوش آزم شیخ ابد القادر جیلانی کو کہا جاتا ہے مشکل میں پکارو وہ کشتیاں بھیج کر آپ کی مدد کرتا ہے وہ اپنے جوتے بھیج کر آپ کی مدد کرتا ہے وہ آپ کو فضاؤں میں اڑا دیتا ہے کہاں ہے مزار بند ہے شرک کے اڈے بند ہیں مرید رسوا ہیں ضلع اور رسوائی کا شکار ہیں اور پیر صاحب خواب غفلت میں ہیں اور کوئی ان کو بچانے کے لیے نہیں آ رہا مشکل کشا اللہ ہے اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں مصیبت میں ڈالنا ہے اور جب وہ چاہے گا تم سے مصیبت ڈالے گا دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں نہ مصیبت میں ڈال سکتی ہے نہ مصیبت سے بچا سکتی ہے سوائے اللہ کی ذات کے اللہ کی مرضی ہے ہم کہتے ہیں نا جو آپ کی مرضی جو اللہ کی مرضی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی جو مرضی آپ کی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ہی ندا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا بل ماشا اللہ بلکہ کہو مرضی تو صرف اللہ کی چلتی ہے منکر کو دیکھیں سب سے بڑا منکر شرک ہے ہمارے آس پاس شرک ہیں چپے چپے پر شرک ہے شرک اڈا قائم ہے جہاں مزار بن گیا وہ شرک ہے, قبر مٹی کی ایک بالش یہ اسلامی قبر ہے اس کے بعد جہاں مزار بن جائے گا وہاں شرک ضرور ہوگا ہمارے ملک کے چپے چپے پر مزار کام ہیں اور شرک کے اندر مبتلا ہیں اور روکنے والا کون ہے سرکاری سرپرستی میں جب یہ شرک کے اڈے چلیں گے جاہل قسم کے لوگ وہاں اپنے آپ کو اپنے اہل و ویال کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں پھر بدات اور خرافات پھر سود خوری پھر یہ مال ناپتول میں کمی پھر عدل و انصاف کا فقدان پھر قانون نام کی کوئی چیز نہیں اور ہر شخص دھوکا فراڈ ملاوٹ کے اندر مبتلا ہے اور بے نمازی کی کثرت سنت رسول کا استحضا بدکاری اور معاملات یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر رچ بس چکی ہیں ہم میں سے ہر شخص کو کھڑا ہونا بزرگ افراد کو نوجوانوں کو, کو, کو, کو, کو تحریر سے, سے ہاتھ سے زبان سے اس محفل کے بائیکاٹ کو کر کے جب تک ہم میں سے ہر شخص یہ جرت پیدا نہیں کرے گا ہر جگہ پر ہر محاذ میں تو یہ معاشرہ سالے معاشرہ نہیں بن سکتا فرما دے امر بال معروف نہیں انل منکر کے ترق کی وجہ سے جو وبائیں مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اللہ ہمیں اس فریدے کو اختیار کرنے کی توفیق دہ فرما دے و ما توفیق اللہ بلّہ رب اللہ